إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شنور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاقضة من لسانی یفقه قولی لقد قال اللہ سبحانه وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم نقد و ایمان بخراج الرسول آج کل ایک مسئلے کی صدائے باد گشت گونج رہی ہے اور اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اورین اور آپ کی شان میں گستاخی سے ہے کہ اس کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں اللہ کے فضل کرم سے ہم عہد الحدیث کا موقف سب سے زیادہ صاف ستھرا اور واضح ہے جس کا بیان ہونا انتہائی ضروری ہے و عزت نے اپنے پیارے بیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تاغیر کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان کہا ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بل لذی نفس و محمد اندی مینو آہد و کم حت اکونا حبا والدی بلا دلہ سے اجماعی اصل میں اسداد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگو ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور دنیا کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو بلکہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ بھی والد ہیں حبی نفس ہی اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو اللہ باغ فرماتا ہے النبی حسین نبی جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک مین کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہے اور ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیم کا حکم دیا ہے اس میں بے شمار ادلہ موجود ہیں قرآن و حدیث سے بے شمار نصوص موجود ہیں ایک مقام ملحدہ ہو یا لا ملاحدہ فوق صوت نبی ولا تجہر قلی جہر واہد کمبل واہدین انتہب امال کمب ان تم لات <تشعرون> ایمان بالو میرے پیغمبر کی ایسی تعدیم کرو کہ ان کی آواز سے بھی زیادہ اونچی آواز نہ نکالو اور خبردار ہو جاؤ اگر تم لوگ میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہو اور بات کرنا چاہو تو اس ادب کو ملہود خاطر رکھنا کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہو اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے بولتے ہو اس طرح نہ بولنا ایسا اگر کرو گے تو انتہبہ تھا ملو تم ان تم تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہاری سب نیکیاں نمازیں حج جہاد عمریں تحجد اور فرائض اور نوافل سب برباد ہو جائیں گے اگر میرے پیغمبر کی مجلس میں تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی ہوئی یہ میرے پیغمبر علیہ وسلم کی آواز کی شان ہے اس آواز سے اونچی آواز بھی نہیں نکال سکتے اس آواز کی تکریم اور تعلیم ہے تو آپ ایک بات کا اندازہ کیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس آواز کا انکار ناممکن ہے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہوں تو آپ کی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو اس آواز کی کتنی عظیم شان ہے اس آواز کا انکار کتنا بڑا گناہ ہوگا کتنی بڑی گستاخی ہوگی اس آواز کے مقابلے میں کسی امام کی آواز کو اوپر کر لینا اور مقدم کر لینا اس آواز کے مقابلے میں برادری کی باتوں کو مقدم کر لینا اس آواز کے مقابلے میں آبا اجداد کی بات کو مقدم کر لینا کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا بڑا جرم ہوگا یہ پیغمبر علیہ السلام کی آواز کی تعلیم ہے اللہ پاک فرما رہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا شعور نہ ہونا ایک بڑی دھمکی ہے بڑی بعید ہے ایک انسان کو اگر یہ محسوس ہونے لگے کہ میرے اعمال برباد ہونے جا رہے ہیں تو وہ احتیاط کر سکتا ہے توبہ کر سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسا سنگین معاملہ ہے جمبر علیہ السلام کی تعدیم کے منافی جو بھی معاملہ ہوگا اتنا سنگین ہوگا کہ اللہ باغ فرمارا تمہارے امال تمہاری نیکیاں سب برباد کر دوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا تم مطمئن ہو گے کہ ہمارے ذخیرہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث ہوں گی مگر وہ سب برباد ہو چکی ہوں گی اس ایک گستاخی کی بنا پر کہ تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے پیغمبر کی تعلیم چاہتا ہے اور کس طرح اپنے پیغمبر کی شان منوانا چاہتا ہے اب جو شخص رسول اللہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے سب و شتم کرے یا زنی کرے اس کا شرعن کیا حکم ہے ایسے افراد کی دو قسمیں ہیں ایک مسلمان دوسرا کافر اگر کوئی مسلمان زبیر اسلام کی شان میں گستاخی کرے گا اور سب و شتم کرے گا اپنے اس عمل سے مرتد اور کافر ہو جائے گا اور بغیر توبہ طلب کیے واجب القتل ہو جائے گا فی الحال اس کو قتل کرنا فرد ہوگا اور یہ ایک حاکم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ منصب اقتدار کو سنبھالنے کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ میری کرسی کو تحفظ کیسے ملتا ہے اور میرے ذاتی پروٹوکول کے کیا تقاضے ہیں نہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہے اس کی رعیت میں اگر خالق کے کائنات کی توحید میں نقبز ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا کڑا محاسبہ کریں اور اس کی رعیت میں اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے جس سب و شدم کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کو بلا تاخیر پکڑے اور اس کو توبہ کی پیشکش کیے بغیر قتل کر دے اس جرم کی سزا یہی ہے اور اگر نبی اسلام کی شان میں گساخی کرنے والا کافر ہے تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک کافر وہ ہے جو ذمی ہے دوسرا کافر وہ ہے جو حربی ہے ذمی کافر وہ ہے جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے اس کو ذمی اس لیے کہا جاتا ہے اگر وہ ہمارے بیچ رہتا ہے تو اسے ہمارے سارے مبادے اور سارے قوانین کا احترام کرنا ہوگا تب اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیں گے اس لیے اس کو ذمہ کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے دوسرا کافر حربی ہے جو دار الحرب میں رہتا ہے کفار کے علاقے میں رہتا ہے ہمارے علاقے میں نہیں رہتا ہے. بلکہ کفار کے علاقے میں رہتا ہے یہ دو طرح کے کافر اگر ذمی کافر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کرے اور پیغمبر اسلام کی ساتھ لتن زری کرے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو گرفتار کرے اور اس کا یہ جرم شنے ثابت ہونے پر اسے قتل کر دے اس کا ذمہ ٹوٹ گیا جو اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہوا تھا وہ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی بنا پر ٹوٹ گیا لہٰذا اب فوری واجب اور ہے یہی اس کی سزا ہے اس کے لیے کوئی رحم کی درخواست نہیں ہے اور نہ ہی کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس کی رحم کی اپیل کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے اللہ اور اس کے رسول نے جو سزا دی ہے کسی حاکم میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس سزا کو معافی میں تبدیل کر دے بزار خود ایک ہال جرم ہے کہ اللہ رب العزت سزا دیتا ہے اور یہ معاف کرتا ہے اس کا معنی ہے نعوذ باللہ اللہ کا فیصلہ ظلم پر قائم ہے اور یہ بڑا رحم دل ہے جس کا فیصلہ معافی پر قائم ہے ہمارے جمہوری سسٹم میں جو رحم کی اپیل کا باب ہے یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے جب سزا ہو چکی تو وہ بجرم اس کو آخری حق دیا جاتا ہے کہ وہ حاکم وقت سے رحم کی اپیل کر لے اور حاکم وقت قبول کر لے تو اس کو رہا کر دیا جائے گا یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے یہ قانون ایک مجرم کو تحفظ دینے کے متراہف ہے یہ ایک ذمی کا معاملہ ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے اور ہمارے پیارے میں کی شام نے گساخی کرے تو وہ فوری واجب القتل ہے اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کی معافی کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی کوئی تانوا ہے اور دوسرا کافر وہ ہے جو حربی بھی ہے دارالحرب میں رہتا ہے اور وہ وہاں رہتے ہوئے ہمارے پیارے بھی کی شان میں گساخی کرتا ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم عہد الحدیث کا موقف یہ ہے کہ حاکم وقت اس صورت حال میں اس ملک پر حملے کی تیاری کرے جس ملک کے ایک فرد نے یہی ہریان کوئی کی اور بکواس کی ہے اس پر حملے کی تیاری کرے اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں کسی ٹھیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں تیاری کے لیے جو امور ضروری ہیں انہیں دیکھا جائے اپنایا جائے یہ ایک خلاصہ ہے نبی اسلام کی شان کے بارے میں گسافی کرنے والوں کے حکم کے بارے میں اور اس پر شریعت دلہ موجود ہے اللہ باغ فرماتا ہے اللہ تو قادرون قوم نقد ہو ایمانا ہوں وہ ہم بے الرسول تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے ایسی قوم کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے جو قوم اپنے آہد کو توڑ دے اور جو قوم گر کو نکالنے کی کوشش کرے یہ دو معاملے ہیں آج شکنی اور پیغمبر کو نکالنا اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے یا اپنی آبادی سے نکالنے کی کوشش کرنا اور ظاہر ہے کہ سب کو شتم اور گالی گلوچ اس سے بڑا جرم ہے آج شکنی بھی ہماری توہین ہے اگر کفار اور ہمارے مابین کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور کفار اس معاہدے کو توڑ دیں یہ بھی ہماری توہین ہے یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وہی ناقد ایمان تین فتح دلو احمد القفر اگر یہ لوگ عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دے عہد کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے جو معاہدہ فریقین میں طے پاس ہے اس کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ لوگ کیا جانیں جو عہد کر کے توڑ دیں اور کہیں کہ یہ معاہدہ کون سا و حدیث تھا وہ لوگ در حقیقت ان بلند اقدار سے نہ واقع ہیں اقدار شر اخلاقی اور انسانی ہوتے ہیں اور معاہدے کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے یہ کون سا پرانا حدیث تھا فرمایا کہ یہ کفار ہم سے معاہدہ کریں اور معاہدہ کر کے توڑ دیں بتا نوفی دین دیکھوں اور تمہارے دین میں تین زنی کریں تو فقات روت یہ کفر کے امام ہیں ان سے قتال کرو دو چیزیں ہیں ایک آش نے وساخ ہوا معاہدہ ہوا اور اس کو توڑ دیا یہ ہماری توہین ناقابل برداشت ہے اس پر عظیم الشان شری مواقف موجود ہیں جناب محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے نرغے میں تھے حزاب کے موقع پر اور کفار نے پوری طرح محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کا خواتین کا اور بچوں کا مدینہ شہر کا اور مسلمان خندے کھود کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے یہ کوئی بائیس تیئیس دن کا طویل محاصرہ تھا ایک صبر ازما محاصرہ جس کی قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ اس محاصرے کے دوران تمہارے کلیجے تمہارے حالت کو آ رہے تھے اور ایک عجیب خوف و اراض کی فضا قائم تھی تمہارا شہر غیر محفوظ تھا تمہاری خواتین غیر محفوظ تھی تمہارے بچے غیر محفوظ تھے اردو کفار کی کوشش تھی دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی ایند سے این بجانے کے لیے پہنچ چکے تھے یقین اور فضا بہت ہی خوف و حراس پر قائم تھی بلاخر اللہ رب العزت کی مدد آ گئی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی استقامت کو دیکھ لیا اور بیگمبل اسلام کی یہ دعا حسب اللہ کی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے مگر ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ کی مدد آگے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سر وہ بھی سبا کہ تم اللہ نے میری مدد کی سبا ہوا کے ذریعے مشرق سے چلی اور اس کا رخ مغرب کی طرف تھا اور وہ آندھی اپنے جلوں میں مٹی اور کینکڑے لے کر آگے بڑھی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی اور وہ تیل ہوا اس سے ان کے قدم اکھڑ گئے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ سڑ پر دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دوران ان کی املاک تباہ ہوئی اور اللہ نے اس لشکر کو شکست خوردہ شلت و خواری کے ساتھ واپس کر دیا مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور ایک طویل صبر ازما مار کا اپنے اختتام کو پہنچا رسود الحسم اللہ اللہ گھر پہنچے ام آنے کے گھر میں امن آنے کا بیان ہے کہ میں پیغمبر اسلام کو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی پہلی نگاہ میں پہچان نہ سکی کیونکہ پیغمبر اسلام کا پورا جسم مبارک مٹی میں چھپا ہوا تھا اور گرد و غبار میں ڈھکا ہوا تھا جس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر پورم شبد یہ ہمارے کا تھا نبی اسلام گھر پہنچے غسل کی تیاری کی اتارے جوریل امین فوراً پہنچ گئے دماغ اے محمد آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں آپ نے کیوں اتار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا کہ میرے کا ختم ہو چکا کفار بھاگ چکے ہتھیار تو اتارنے ہی تھے فرمایا کہ نہیں اس مارکے کے دوران کے میساک کیا تھا ایک آہد کیا تھا وہ توڑ ڈالا تھا ان کو فوری کی سزا دینی یہ ہماری توہین ہے یہ ہمارے دین کی توہین ہے کہ کفار ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میساک کر کے اس کو توڑ دیں اس کا معنیٰ ہے ان کے نزدیک اللہ کے بگمبر کی اہمیت نہیں ہے تبھی معاہدہ توڑ دیا ہتھیار پہن لو اور صحابہ کو کہو وہ جنگی آزاد سے فراہت کے بعد تھکاوٹے ہیں اور بڑا ہی سوف اور کمزوری ہے مگر کچھ بھی ہو آحت توڑنے والوں کو فوری سزا ملنی چاہیے رسود الحسن نے ہتھیار پہن لیے اور صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ من کہنا یوں بلیہ ہی بنی لوگوں جو اللہ اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریضہ میں جا کر ادا کرے اور قربان یہ صحابہ پر کوئی سوال نہیں کوئی استفسار نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایک طویل مار کا دیکھا پیٹوں پر پتھر باندھ کر خاکہ برداشت کر کے ایک خوف و حراس کی قیفیت تھی ابھی تو چند لمحات ہی گزرے تھے کچھ آرام کی گھڑیاں نصیب ہو جاتی کسی وقت نکلیں فرمایا کہ ابھی نکلنا ہے کسی صحابی نے کوئی سوال نہ کیا سر پر دوڑ رہے. جا رہے اور جا کر بنو خریدہ کی بستی میں اثر کی نواز ادا کی نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اسے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو قوم ہم سے آہد کرے کر کے توڑ دے یہ ہماری توہین کے متاثر ہے ہم نے فوراً اس قوم کو سزا دینی ہے اس قوم سے لڑائی کرنی ہے جہاد کرنا ہے یہ اس واقعے کی فکر ہے اور یہ اس واقعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے ان جانے والوں میں ایک صحابی ساد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہو بھی تھے یہ واحد صحابی ہے یہ کے موقع پر زخمی ہو گئے تھے ایک کافر نے تیر پھینک اور وہ تیر ان کی رب میں لگا وہ رگ جو کھل جاتی ہے تو بند نہیں ہوتی خون ضاع ہو جاتا ہے اور خون کے بہ جانے سے موت وہاں ہو جاتی ہے اور سعید بن جیسا کمانڈر اللہ اکبر رگ کھل چکی ہے خون ابڑ رہا ہے شاید نے دعا کی کہ یا اللہ یہ کفار مشرقی تیرے پیغمبر کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے آ گئے اور یہ ایک محاصرہ ان کا قائم ہے اس کے بعد کیا صورت حال ہو آئندہ کبھی دوبارہ آئیں یا نہ آئیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اگر ان کا دوبارہ آنا یہاں ممکن ہو کہ دوبارہ بھی اس شہر کے رخ کریں گے تو یا اللہ مجھے مہلت دے دے اس وقت کے لیے تاکہ میں تیرے پیغمبر کے شہر کا دفاع کر سکوں ان کی یہ دوارش شی محلہ تک پہنچی اور وہ خون رک گیا تا وہ خون رک گیا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ورنہ یہ خون پہ رہا ہے یہ خون پہ رہا ہے جو اس جہاد نے مجھے لائق ہوا پھر اس بہتے خون کو میرے لیے شہادت کی موت کا ذریعہ بنا دے اگر ان کفار نے دوبارہ آنا ہے تو مجھے محلت دے دے اگر دوبارہ نہیں آنا تو اس بہتے خون کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا دے لیکن اتنی محلت دے دے کہ میں بن قریدہ کے یہودیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں سعید بن عماز شدید زخمی تھے لیکن بن قریدہ تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو یہ منعقب بتا فرمائے کہ یہود بن قریدہ مسلمانوں کے تشکر جرار کو دیکھ کر مصباح ہو گئے اور سعید بن عماز کے فیصلے پر راضی ہو گئے کہ ہمارا بارے میں جو بن نماز فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول فیصلہ کر کے آ یہ ایک طویل تاریخ ہے اللہ کے بیمبر نے پوچھا سا تم نے کیا فیصلہ کیا اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشم اللہ پر خالق کے کائنات کا بھی یہی فیصلہ ہے مدینے پہنچ گئے اور ایک خیمے میں سعدی نماز کو لٹا دیا گیا سات اور بھی خیمے تھے ان خیمے والوں نے اپنے خیمے میں خون دیکھا پریشان ہو گئی یہ خون کہاں سے آ رہا ہے سادر نماز کے خیمے پہنچے تو ان کا زخم کھل چکا تھا اور خون دوبارہ جاری ہو چکا تھا اور بن رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے یہ کیوں حاصل ہوئے اللہ اکبر جب بن نماز کا جنازہ ہوا تو رسول اللہ سب نے شانا تھا کہ تحر اس کی مفاد پر اللہ کا عرش ہل گیا بنائے گا اور اس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی تھی جب درادہ کی طرف ان کی میت لے جائی جا رہی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس میت کو ہلکا محسوس کیا کہ ساتھ بڑے بھاری بھرکم تھے ان کی میت ہلکی کیوں ہے تو رسول اللہ سب نے شاط روایا تھا میت کو اوپر سے اللہ کے فرشتوں بھی اٹھا رکھا ہے نیچے سے تم کندھا دے رہے ہو اوپر سے مراقے ان کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ مراحب نمایاز کے لیے ان کے دل میں اسلام کی غیرت تھی کہ یہودیوں نے ہم سے آہد کیا آہد کر کے توڑ دیا یا محنت دے دے کہ میں بنو پر میں جاؤں اور یہودیوں کے انجام کو دیکھ کر ہم سے آہد کر کے آہد کو توڑنے والوں کو سزا دے کر ان کے انجام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سک یہ اسلام کی غیرت کے تقدر ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو قوم تم سے عہد کرے عہد کر کے توڑ دے یہ تمہاری توہین ہے تمہارے پیغمبر کی توہین ہے ایسی قوم کو فوراً سزا دو یہ کفر کے امام ہیں مانا آہد کر کے توڑنے والے اور دین میں تانا دنی کرنے والے ہمارے پیغمبر کی شان میں سب کو شتل کرنے والے یہ کفر کے امام ہیں فرما کہ ان سے معاملے کو شروع کرو انہیں قتل کرو اور جو چھوٹے چھوٹے کافر ہیں وہ ان کو دیکھ کر ہی سہم جائیں گے ان کے انجام کو دیکھ کر ہی سہم جائیں گے اور ممکن ہے وہ اسلام قبول کر لیں یہ دلائل امر عمر پر شاہد ہے کہ جو لوگ پر ہم اسلام کی شان میں گساخی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ فوری طور پر سزا کے مستحق ہیں رسول اللہ صاحب نے ایک موقع پر فرمایا تھا من لے کعب بن عشرف کون ہے جو کعب کو قتل کرے کعب بن کو کیوں قتل کرے فائن نہ ہو رسول کا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اللہ اور اس کے رسول کو اضاف دی ہے کون ہے جو اس کو قتل کرے محمد تیار ہوئے اور پھر ایک طویل واقعہ انہوں نے کس طرح کاپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور بلاخ اس کو قتل کیا کامیابی کے ساتھ اور کاپ جو تھے یہ سمی تھے مدینے میں رہتے تھے موحد تھے ان سے معاہدہ تھا کہ تم ہمارے بیچ رہتے ہوئے ہمارے کسی قانون کو توڑو گے نہیں بلکہ ہمارے تابع بن کر رہو گے تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہوگی لیکن کام نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا شاعر تھا ایسے نصیدیں پڑتا اس نے پیغمبر علیہ السلام کی ہجو ہوتی اس کے علاوہ مر کے بدر کے بعد اس نے کفارے خریش کو, کو بھڑکایا بدلے کے لیے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تم بدلے کی تیاری کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہ شخص رکاوٹ تھا اسلام کے پھیلاؤ میں اور پہمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا موہد تھا ہماری ریت میں رہتا تھا اللہ کے تہمبرسلم نے اس کے قدر کا پروگرام بنایا اور ایک صحابی اس میں کامیاب ہوا اور اس یہودی کو آخر قدر کرنے میں کامیاب ہو گیا اس قسم کے اور واقعات بہت سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے سائر المسلول اللہ شادم الرسول جس کا معنی یہ ہے کہ ننگی تلوار اس شخص کے سر پہ جو اللہ کے پیغمبر کو گالی تھے وہ ننگی تلوار کا مستحق ہے تقریباً چھ سو صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور یہ بھی ہمارے فخر کی بات ہے کہ ایک عالم اہل حدیث عالم جس نے پیغمبر اسلام کی اس شان کے حوالے سے کتاب لکھی جو پوری دنیا کے نزدیک ایک مرجع ہے اس میں دلائل جمع کیے واقعات جمع کیے پیغمبر اسلام کے دور میں تین صحابی تینوں نابینا تھے انہوں نے اپنے اپنے احاطے میں کچھ خواتین کو دیکھا جو پیغمبر اسلام کی شان میں گساخیاں کرتی ہے ایک نابینہ صحابی کس کی امر غلط تھی لونڈی تھی اس سے اس کے دو بچے تھے لیکن وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گساخی کرتی ایک دن برداشت نہ کر سکا آلہ قتل لایا اور اس کے پیٹ میں اس کو کھونک دیا اور اس کو قتل کر دیا اسلام تک پہنچا آپ نے صحابہ کو جمع کر لیا اور میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کسی کو معلوم ہے کہ اس عورت کا قاتل کون ہے وہ نبینا اٹھ کر آ گیا کہ میں اس کا قاتل ہوں بڑے قتل یہ ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی اور آپ کی شان میں غصاحیاں کرتی تھی رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خون کو معاف کر دیا جس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ یتیم اسی سزا کے مستحد ہیں اور شر قانون یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو فاصل جہنم کیا جائے قتل کیا جائے بجائے اس کے کہ ان سے معافی کا تقاضا کیا جائے ان کو ڈھیل دی جائے سوچے بچار کا موقع دیا جائے ہر کسی کو فوراً اس قابل ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اس بارہ میں پنجاب کے گورنر کا موقف انتہائی مجرمانہ ہے حکام پر بسر ان جائز نہیں ہے لیکن یہ معاملہ ایسا ہے انتہائی مجرمانہ کردار ہے گورنر پنجاب کا جو اس کی سفارش لے کر صدر پاکستان کے پاس پہنچے اور صدر پاکستان نے بھی بلا سوچے سمجھے ایک کمیٹی بنا دی اس معاملے پر غور کرنے کے لیے کس معاملے پر اس عورت کی گستاخی کے معاملے پر نہیں بلکہ اس قانون کے معاملے پر یہ قانون جو بنایا گیا ہے کہ پھر حمب ال اسلام کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے اس قانون پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور جب احتجاج دیکھا گیا علماء کا لوگوں کا رعیت کا تب وزیر اعظم کچھ ہوش آئی اب وہ اس میں تدخل کر رہا ہے لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے ہم آخر کا موقع یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پیغمبر اسلام کی شان میں غصہ کرتے ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قتل کر دے ان کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ واجب القتل قتل ہے واجب ان کو فوری قتل کرنا بغیر توبہ کا تقاضا کیے ہوئے اور بغیر کسی ڈھیل اور تاخیر کے البتہ وہ کیس عدالت میں جائے جس میں حقائق دیکھے جائیں جرم اگر ثابت ہو تو پھر اس اقدام کو فوراً نافذ کر دیا جائے جرم کا ثبوت ضروری ہے یہ بھی شری ہدایت ہے جرم ثابت ہو جائے تو پھر وہ لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں اور اگر حکام تس سے مس نہ ہو تو انشاءاللہ ہمارا پروردگار اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کرنے والا اور اپنے پیغمبر کی شان کو قائم کرنے والا وہ خود بدلا لینے پر قادر ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی شان بیان کریں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی عزایت پر مستعد ہو جائیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں خون کا معاملہ رائے کے ہاتھ میں ہے رعیت کے ہاتھ میں نہیں ہے اب وقتی طور پہ کسی شخص نے اگر گستاخی کی صورت دیکھی جوش میں آگے قتل کر دیا تو یہ جائز ہے لیکن اصل معاملہ رائی تک پہنچانا چاہیے حاکم تک جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور ایسے لوگوں کو فوراً قتل کرے ورنہ برعزت اپنے پیغمبر کی شان کا محافظ ہے اور پھر وہ ان لوگوں کو بھی دیکھ لے گا جن کو اللہ نے اقتصدار دیا لیکن وہ پیاہ السلام کی پروٹوکول اور پیاحم علیہ کی شان کی اور آپ کی عزت کی حفاظت کے تقارے پورے نہیں کرتے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کیفو صرف قریش دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا قریش دن رات مجھے گالیاں دیتے ہیں سب کو شدم کرتے ہیں اور اللہ نے کس طرح میرا دفاع کیا ہے اور کس طرح ان کو ٹال دیا ہے یہ سپور مسمان محمد قریش نے میٹنگ کی کہ اس کا نام بدل ڈالو محمد کا مانا تعریف کیا ہوا اس کا نام مسم رکھ دو مسمت کیا ہوا اگر محمد کہو گے تو اس نام میں تعریف اور سنا ہے ہے تو پھر یہ نام ہم کیسے لیں نام تبدیل کر دو مسم نام رکھ دو مسم کا مانا مسمت کیا ہوا فرما گی سب مسمان اب دیکھو یہ قریش دن رات گاڑی دیتے مسم کو مزم ایسا مزم ایسا فرمائے محمد جب کہ میں مزم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عائشہ اللہ نے کس طرح قریشی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا جنگِ کے موقع پر ایک مشرق ابن کمیا اللہ کے پیمبر کے سامنے آ گیا بھاری بھرکن پتھر اس کے ہاتھ میں تھا پتھر اللہ کے پیمبر کے طرف پھینکا اور کہا یا محمد خود ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لوٹے یہ توحفہ پتھر کا اور میں ابن کامیا ہوں ابن کامیا رسود اللہ سب نے فرمایا اگر تو ابن کامیا ہے پتھر آپ کو لگا آپ لہو روحان ہو گئے اور میں اقبا کر دیا پھر میرا پرگار تو یہ اس کا بدلا دے گا کامیاب ٹکڑے تو یہ اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اتفاق سے اسی وقت بہت پہاڑ کی بلندی سے ایک نمودار ہوا جس نے ابن خامیا کا اس کو پکڑ لیا اس کو ٹکرے ماری روندا حتہ کی اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالی اس پہاڑ کی وادی میں اس کو رون ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اللہ بڑی عزت انتقام لینے پر قادر ہے کاش ہمارے حکام میں رعیت میں وہ غیرت آ جائے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دو بچوں میں تھی منعوف رضی اللہ عنہ صف میں کھڑے ہیں طرف دیکھا ایک چھوٹا سا سامنے آیا اور کہا کہ یا نہیں ابا یا چچا تجاب چاہ کہاں ہے ابو چہل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ کہاں ہے ہمیں دکھائیے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے جرنیل ہے، بڑا کمانڈر ہے اگر ایک فیصلے کے بعد کہ اللہ تعالی نے جس کی جلدی موت لکھی ہے وہ مرے گا تو جدا ہوں گے اگر اس کی موت پہلے ہے تو اس کو ہم قتل کر دیں گے اگر میری موت پہلے ہے تو میں اپنے پیگمبر کی حرمت اور اپنے پیگمبر کی شان پہ قربان ہو جاؤں گا لیکن چھوڑنا نہیں اس کو یا میں مر جاؤں گا یا اس کو مار جاؤں گا ابھی سوچ رہے تھے کہ بائیں تلاؤ کے بچہ آ گیا اس نے بھی یہی باتیں کی اور اتفاق سے سامنے ابو جہل اگیا نخوت کا مارا ہوا غرور کا مارا ہوا عبد الرحم ابن عوف نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ها صاحب حکمت یہ ابو جہل ہے تم شکرے کی مانند سب اس کی طرف اور اس پر فار کیا اس جرنل کو ٹنڈا کر کے رکھ دیا یہ غیرت و ہے نبارے بچوں کے دلوں میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اگر یہ غیرت ا جائے یہ حمیت ا جائے تو یہ غیرت و حمیت ہی انشاءاللہ ایک کا ذریعہ بن سکتی ہے اسلام کی نشرت سالیاں کا ذریعہ بن سکتی ہے اسلام کے غربے کا باعث بن سکتی ہے نفرت کا باعث بن سکتی ہے اللہ پاک فہم دے دے توفیق عطا فرما دے ہوش کے ناخن دینے کی توفیق عطا فرما دے ان لوگوں کو جن کی دن رات ایک ہی کوشش ہے ہائے ہماری سیٹ ہائے ہمارا اقتدار اس کے لیے سیاح سفید کی باتیں ہوتی ہیں اور ہائے ہمارا پروٹوکول لیکن اللہ کی توحید اور اللہ کے دے کی عزت اللہ کے دے کی شان اللہ کے دے کی سنت کے تعلق سے انہیں کسی پروٹوکول کا علم نہیں ہے اللہ رب العزت یا ان کو بدل دے یا ان کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ وہ غیرت ایمانی ادا فرما دے جو صحابہ کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ توحید کی غیرت اور اپنے بیگمبر اسلم کی اتباع اور عزاعت کی غیرت ہمیں ادا فرما دے توحید سنت سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے اس ملک کو اسلام کا کہوا بنا دے یہاں توحید کی حکومت ہو اور شرک کی بے بےگنی ہو اللہ کے بیگمبر کی سنت کی حاکمیت ہو اور بدعت کی بےخونی ہو اللہ پاکیق أقول قولي هذا الله واخر من الحمد اللہ